بصم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ تعلی ک اللہ بلطحبون جطا و تذرون آخراہ صدق اللّہ عظیم ربی شاہ علی صدری و یسر علی عمری وحل القم السانی یفقاحُقلی ربی یسر ولاۃۃ تم الخیر آمین یاربلامین قرآن مجید سے میں نے آپ کے سامنے دو جملے تلاوت کی ہیں پہلے تو ہم ان دو جملوں کو گریمیٹکلی انالائز کریں گے اور پھر ان اللہ اپنے سبق کو آگے لے کے چلیں گے ذہن میں یہ بات رکھتے ہوئے کہ جملے کی دو اقسام ہوتی ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیا اگر جملہ فیلیا ہوتا ہے تو اس کا فیل ماضی بھی ہو سکتا ہے فیل مزارے بھی ہو سکتا ہے فیل کوئی بھی ہو اس کے حروف مادہ اگر حمزہ حرف کی تکرار یا واؤ یا کے بغیر ہیں تو وہ صحیح فیل ہوتا ہے ورنہ غیر صحیح فیل ہوتا ہے ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے پہلا جملہ لکھ رہا ہوں اور آپ سے کچھ سوالات کروں گا آپ کے جوابات کے بعد ان اللہ ہم اپنے سبق کو آگے بڑھائیں گے اللہ تعالی نے جیسے کہ پہلے جملے میں شاطر کہ کل بل تحبونا ال لاتا یہ جملہ پورا لکھا ہے میں نے آپ کے سامنے میرا پہلا سوال آپ سے کہ جملہ فیلیا یا جملہ اسمیہ جملہ فیلیا جواب ٹھیک ہو گیا تو سوال اگر یہ جملہ ہے تو اس کا فیل ماضی ہے مضرے مضارے ماشاء تو گویا تو بونا کو آپ فیل مزارے پہچان چکے ہیں فیل مزارے ہے تو فی المزارے یہ تھرڈ پرسن ہے سیکنڈ پرسن ہے فسٹ پرسن ہے سیکنڈ پرسن ماشاءاللہ سیکنڈ پرسن کو میں پوچھ سکتا ہوں کہاں سے پہچانا ہے تا سے تیسرا سوال سیکنڈ پرسن میں یہ واحد ہے مسن جمع جمع یہ پوچھ سکتا ہوں جمع کو کیسے پہچانا اونا کی واضح اگلا سوال یہ مزکر ہے منا سے مزکر ہے تو مزکر کیسے پہچانا اونا کیونکہ جو ہے جمع کی ہوتی ہے تو اسی میں جواب جو ہے وہ شامل ہے الحمدللہ تو الحمد جی آپ نے لیا کہ یہ فلم جمع مزکر حاضر کا سیحا ہے اب اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کے حروف مادہ بتا سکتے ہیں تو کیا جواب ہوگا آپ کا جی آپ نے اس کے حروف مادہ جو ہیں وہ نکالے ہیں ہا با ہاں با با اس کے روف مادہ ہیں اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ روف مادہ دیکھتے ہوئے یہ صحیح فعل کی کیٹیگری میں آئے گا یا غیر صحیح فعل کی کیٹیگری غیر صحیح فعل ماشاء اللہ غیر صحیح فعل میں یہ محموز ہے مضاعف ہے مضاعف ہے ماشاء اللہ مضاعف غیر صحیح فعل کون سا ہوتا ہے وہ غیر سی فیل ہوتا ہے اس کے روف مادہ میں کوئی حرف دو مرتبہ آ جائے تو یہ غیر سی فیل مذاف ہے ماشاءاللہ اگلا سوال جو کہ بہت اہم ہے آپ مجھے بتائیے کہ یہ کس باپ سے تعلق رکھتا ہے سلاسی مجرد باپ سے یا مزید فی سے پہلے یہ جواب ہوگا کہ سلاسی مجرد یا سلاسی مزید فی جی جی مجرس سے جی سلاسی مجرد سے جی مجرد آصف سلاسی مجرد عمر شہباز صرف ایک چیز آپ مس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ پھنس گئے صرف ایک چیز مس کر رہے ہیں صرف ایک چیز اگر وہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں تو آپ ان اللہ تعالی فوراً پہنچ جائیں گے وہ ایک چیز یہ ہے میں نے آپ کو بتایا جب بھی علامت مزار پیش والی ہو یاد آیا جب بھی علامت مزہ پیش والی ہو تو چار پاسبلٹیز ہوتی ہیں نا چار پاسبلٹیز ہوتی ہیں نمبر ایک یہ مجھول ہوتا ہے اگر آئن کلمہ زبر والا ہو زبر والا تو ہے ہی نہیں یہاں پر یہ تفیل ہوتا اگر آئن کلمہ شد والا ہو تو کیا تفیل ہے این کلمہ شد والا ہے اچھا ہا با با آپ نے اگر روٹ لیٹرس نکالے ہیں تو بابے تفیل میں ڈالے ہیں یو تو سے جمع کسی کا بنے گا اور حاضر کا بنے گا تو ہبنا تو یہ تو ہبی ہے اگر تفیل آپ کہہ رہے ہیں تو اسے پھر توحبی بونا بھی تو پروو کریں تو ہبی ہے تو تفیل کیسے ہے آپ این کلیما کو اگر شد والا کہہ رہے ہیں آپ اسے اگر این کلیما کہہ رہے ہیں تو لام کلیما کہاں ہے آ رہی ہے سمجھ اگر یہ این کلیما ہے تو لام کلیما کہاں ہے پھر لام کلیما بھی تو ہونا چاہیے نا تفیل سے اس وقت ہوتا جب سیکھا ہوتا تو ہب بیفیل نہیں ہے مفالا مفالا میں الف چاہیے. چاہیے. چاہیے نہیں ہے پکا اکا باب افال پکا بابے, بابے اف پروف پروو کرتے ہا بابا حسن باب افال میں ڈالو افلا یفلو اف یوف ایلو صحیح آہ بابا یوف بیبو آہ بابا یوف بیبو ہے نا خیر سے فیل مزاف پڑا ہے نا کہ نہیں پڑھا پڑا تھا نا جس میں مرج کر دیتے تھے تو مرج کرنے کے لیے پوسیبل سچویشن ہے نا آئیڈیل بنانی ہے آئیڈیل بنانے کے لیے با کی حرکت دیں گے ہا کو زبر ہا پہ چلی گئی با ساکن ہو گیا اہب با با کی حرکت دی ہا کو با ساکن ہو گیا یو بو با کو ایک ہی مرتبہ شت کے ساتھ لکھ دیا احبا با کو ایک ہی مرتبہ شت کے ساتھ لکھ دیا یوہبو احبا یوہبو یوہبو کی جمع یوہبونا اور یوہبونا کا حاضر کا سیگا توحبونا اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ کہاں پہ گڑبڑ ہے ماشاء بڑا صحیح جا رہا تھا سلسلہ روٹ لیٹرز بھی آپ نے نکال لیے حالانکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ روٹ لیٹرز نکال لیں گے آپ نے نکال لیے پھر بھی گڑبڑ ہوئی باپ پہچاننے میں پہلے آپ مجرد میں پھرتے رہے اس بات کو ذہن سے بالکل نکال کے کہ علامت مظاہرے تو چیک کریں پیش والی ہے کہ نہیں ہے کیونکہ علامتی پیش والی ہوتی ہے نا تو آپ کی ریسرچ ذرا محدود ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو پہلے محدود کدھر جایا کرے نا لمیٹڈ پہلے ریسرچ کریں اس کے بعد پھر اپنے آپ کو کھولیں چلیں یہ کلیئر ہو گیا تو تحبونا احبا یو ہبو کے معنی ہوتا ہے پسند کرنا تو ہبونا کا ترجمہ کیا ہوگا حسن تم پسند کرتے ہو صحیح یا کرو گے ایک سوال اور کہ جو توحبونا ہے امیر یہ گردان کے دو میں سے ہے یا بارہ میں سے ہے بارہ میں سے ہے یہ دو اور بارہ کی تقسیم آصف ہم کیوں کرتے ہیں ہوں ماشاء اللہ دو اور بارہ کی تقسیم ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کوئی سیکھا بارہ میں سے ہے تو اس کا فائل ہمیں آگے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی فائل ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے فائل ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے ہاں اگر دو میں سے ہو تو فائل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے تو یہ چونکہ بارہ میں سے ہے لہذا اس کا فائل ضمیر ہے اور زمیر کون ہے تو ہبونا سی ہے تو ہبونا انتم انتم ٹھیک ہے جسے آپ واؤ سے پہچان رہے آگے اب آگے ال آجلا تھا ہے منصوب کون ہوتا ہے مفول تو فیل فائل مفول جملہ فیلیا ترجمہ کر لیں تم پسند کرتے ہو آجلہ کو تم آجلہ کو پسند کرتے ہو تم آجلہ سے محبت کرتے ہو آجلا کون ہے دنیا ٹھیک ہے یعنی آخرہ کے مقابلے میں آجلہ ہے اور اس کا لفظی مطلب ہے جلد مل جانے والی اگرچہ دنیا بھی جلدی نہیں ملتی لیکن پھر بھی آخرت کے مقابلے میں چونکہ جلدی حاصل ہو جاتی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل تو بون الجلا تم تو آجلہ سے محبت کرتے ہو تو ٹیسٹ میں آپ آدھے پاس ہوئے ہیں ایسے ہی ہے نا اس کے ساتھ جو دوسرا جملہ ہے وہ جملہ لکھتا ہوں اور پھر ان اللہ تعالی نئے سبق کی طرف چلتے ہیں آگے ہے متضا رون الخراتا متض رونا الخرا تا. جی تذا ماضی مزہ مزہ ایکسلینٹ مزہ تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن واحد مسن جمع جمع مزکر مونس مزکر دو میں سے میں سے میں سے روٹ نکال لیں گے طریقہ کیا ہوتا ہے نون ہٹائیں جو ایکسٹرا چیزیں علامت مزارے ہٹائیں باقی جو بچا روٹ لیٹرز وہ بچ رہے ہیں زال اور راہ دو روٹ لیٹرز بچے ہیں ایسے ہے نا اور ہم نے پڑھا ہے کسی فیل کے دو روٹ لیٹرز تو ہوتے ہی نہیں ہیں کم از کم کتنے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں تین لیکن یہاں پر آپ کو دو روٹ لیٹرز نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تیسرا روٹ لیٹر جو ہے وہ ڈرپڈ ہے نکلا ہوا ہے لیکن لفظ بالکل صحیح میں نے کے سامنے بورڈ پہ لکھا ہے پڑھا بھی بالکل صحیح ہے قرآن میں اللہ تعالی نے یہی فرمایا ہے تزا رونل اب وہ تیسرا روٹ لیٹر کون سا ہے اور وہ کہاں گیا یہ ہم پڑھنے کوشش کریں گے سمجھ آ گئی تو وہ ہم کر چکے ہیں غیر سی فعال میں مزاف یہ اب ہم کرنے لگے ہیں غیر صحیح فیل میں جس کا نام ہے موتل موتل مو مو مو وہ غیر صحیح فیل ہوتا ہے ہمیں پتا تھا جس کے روف مادہ میں واو یا یا آ جائے یا یا آ جائے تو وہ غیر صحیح فیل موتل بن جاتا ہے اور واو اور یا روفیلت کہلاتے ہیں روفے لت کہلاتے ہیں اور ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے واو کی تین ایگزامپل رکھتا ہوں پھر یا کی تین ایگزامپل رکھتا ہوں پہلی اگزامپل ہے جی واو آئن اور دال موتل واویہ ٹھیک ہے نا آ گیا موتل قاف واؤ لام واؤ آ گیا بوتل دال این واؤ موتل صحیح تین ایگزامپل آپ کو کیا بتا رہی ہیں کہ حرف فی الفت واؤ جو ہے وہ نمبر ون پوزیشن پہ بھی آ سکتا ہے نمبر ٹو پوزیشن پہ بھی آ سکتا ہے نمبر تھری پوزیشن پر بھی آ سکتا ہے یہ تین ایگزامپلس تھیں واؤ کی یا کی تین ایگزامپل جس طرح آپ سامنے رکھتا ہوں یا سین را بوتل با یا ای موتل ہوتل یا بھی نمبر ون پوزیشن پر آ سکتا ہے نمبر ٹو پوزیشن پر آ سکتا ہے نمبر تین پوزیشن پر آ سکتا ہے دوسرے لفظوں میں میں کہوں گا فا کلیما کی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے کلیما کی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے لام کلیما کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح حمزہ فا کی جگہ پر بھی آیا تھا عین کی جگہ پہ بھی آیا تھا لام کی جگہ پہ بھی آیا تھا جب حمزہ فا کی جگہ پر آیا تھا تو ہم کیا نام دیا تھا ہم نے اس ماموز کو ماموز الفا تو اس کو پھر کیا نام دے موتل فا ٹھیک ہے اس کا نام بن گیا موتل فا جس طرح حمزہ عین کلیم کی جگہ پہ آیا تھا تو ہم نے اس محمود کو نام دیا تھا محموز العین تو اس کو نام کیا دیں گے موتل ال موتل عین اور لام کی جگہ پر آنے کی صورت میں موتل لام ٹھیک ہے تو موتل تین طرح کا ہو گیا موتل فا موت العین موت لام یہ جو موت فا عین اور لام ہے نا ان کے نک نیمس بھی ہیں موتل فا کو پیار سے پیار سے مثال کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی پیار سے مثال موتلفا کو پیار سے کیا کہتے ہیں مثال موتل العین کو پیار سے اجوف کہتے ہیں اجوف اور موتل لام کو پیار سے ناکس کہتے ہیں شباز بھائی مثال کسے کہتے ہیں موتل الفاق کو جو ہے موتن الفاق کسے کہتے ہیں مثال کو یہی کھیلتے رہیں گے ہم ٹھیک ہے ہاں جی یہ دونوں کسے کہتے ہیں जिस में, जिस में, जिस में, में? فا, جس میں کس میں جس میں نہیں میں نے کہا جس میں سے تو ڈیفینیشن ہوتی نہیں ہے ہاں ایسا ہے صحیح فیل جس میں فاق لما کی جگہ پر حرف علت آ جائے وہ موت الفا یا مثال کہلاتا ہے اوکے مثال اجوف اور ناکس اچھا اگر واو آ جائے نا تو مثال کا الگ نام ہے یا آ جائے تو مثال کا الگ نام ہے لیکن کوئی اتنا مشکل نہیں ہے فروخت آپ مجھے ہے امام شافعی فی رحم اللہ ان سے نسبت رکھنے والے لوگوں کیا کہتے ہیں مسلح کی اعتبار سے شافی. شافی امام محمد بن حنبل حنبلی हم. امام مالک سے مالکی. مالکی امام ابو حنیفہ سے حنفی تو واو سے واوی اور یا سے تو مثال کی دو قسمیں مثال واوی مثال یائی اس مثال واوی کون سا ہوتا ہے مثال موتل فا ٹھیک ہے تو موتلفا تو مثال یائی بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ماویہ مثال میں, میں پورا آپ پہ ایک پیج لکھ سکتے ہیں. یہاں تک آپ پورا ایک پیج لکھ سکتے ہیں کوشش کریں. یہ لکھا کریں لکھنے کی آدر ڈالیں اوکے جی جی اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں موتل الفا یعنی مثال اور مثال واوی اور مثال یائی کو صحیح آپ کو میں نے سرجری کے شعبے تک جو ایکس دے دی ہے اب آپ اپنا بیگ کھول لیں ٹھیک ہے پیشنٹ آپ کے پاس آیا ایک پیشنٹ تھا مثال واوی ایک مثال یائی مثال یائی کی پرابلمز جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں لہذا اس کو آپ نہیں روکیں گے وہ چلا جائے گا روکے گا کون واوی مثال واوی کو آپ روک لیں گے ٹھہرا دیں گے کہ ذرا صبر کرو اوکے تو چینجز کس میں ہوں گی مثال واوی میں یائی میں نہ ہونے کے برابر کوئی بہت ہی پیشنٹ تنگ کرے گا نا اگر یائی والا تو پھر اسے ہم ایڈمٹ کر کے اس کو دیکھ لیں گے ورنہ نارمل جو ہے پرابلمس واوی کی ہیں اوکے جی مثال واوی اگلا ٹیسٹ ہوگا کہ مجرد اباب سے ہے یا مزید بھی اباب سے اگر تو مجرد اباب سے ہوگا نا تو روک لیا جائے گا ورنہ بھیج دیا جائے گا واپس اوکے جی مثال واوی اگر مزید بھی باب میں سے کسی باپ سے تعلق رکھتا ہے نا تو بھیج دیں گے اسے کہیں گے جاؤ اللہ یہ کہ کوئی بہت تنگ کرے آ کے تو پھر چیک کریں گے لیکن نارملی اوکے مجرد کے کتنے ہیں بابے آسف چھ کون کون سے بابوں کے نام نون بس نصرہ ہاں نون فا کاف سین ہا واد ٹھیک ہے ان چھ بابوں میں سے اگر ہا واد یا فا باب ہے نا تو اس کو روک لیا جائے گا باقیوں کو بھیج دیا جائے گا صحیح ان تین بابوں کے پیشنٹس ہوں گے ان تین بابوں سے شباز بھائی ایکٹیوائز بھی آتے ہیں پیسے بھی آتے ایسے ہی نا فیل ایکٹیوائز بھی ہوتا ہے پیسے وائز بھی ہوتا ہے تو جو پیسے وائز ہوگا نا اسے بھیج دیا جائے گا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو علاج کی ایکٹیوائز کو روک لیا جائے گا ایکٹیوائز کو کیا کہتے ہیں معروف صحیح اب ایکٹیو آئس میں مزر ماضی بھی ہوگا مظہرے بھی ہوگا ماضی بھی ہوگا مظہرے بھی ہوگا ماضی بھی کو بھیج دیا جائے گا مزارے کو روک لیا جائے گا جی یہ ہے ہمارا اصل پیشنٹ یہ پیشنٹ پہچان لیں اچھی طرح کون ہے پیشنٹ عمیر مثال واوی کا پیشنٹ کون ہے شاباش شاباش ان تین بابوں میں سے ہو معروف کا हो ہو اور مزارے کا ہو اوکے اب میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھ رہا ہوں ایگزامپل رکھ کے آپ سے یہ سارے سوالات پوچھوں گا صحیح اگزامپل ہے واؤ زال اور راہ یہ ایز اے ای پیشنٹ آپ کے پاس آئے روکیں گے رکھیں گے اسے روکیں گے ٹھیک ہے نا اسے روکیں گے کیا ٹیسٹ کریں گے پہلا باپ چیک کریں گے کیا باپ کہ مجرد ہے کہ مزید ہے روک لیں گے روک لیں گے روک لیں گے اوکے وزرا یو زرو یہ ایکٹیو آئس میں ماضی ہے یہ ایکٹیو وائس میں وزارے ہے پیسے وائس میں کیا بنے گا یہ وزیرا یو زرو ان میں سے کون روکے بتائیں وزارا کو روکیں گے کو دे? روکیں گے اس کو روکیں گے کو روکیں گے کو روکیں گے صرف یہ ہے کو روک لینا اب اس کا علاج کرنے لگے علاج یہ ہے ہے کہ جو واؤ ہے نا یہ تنگ کرتا ہے اس کو کاٹ کے پھینک دیں گے میں سے واؤ نکالیں گے تو کیا گا یزرو تو یزرو بن گیا یزرو سے گردان کر سکتے ہیں جی يزرو تزرنى تزرنى تزرنى تو سیگا بولا ہے تز تو آ گیا تو زال رات دو رول لیٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں واؤ صاحب کٹے ہوئے اوکے تو وزرا یزرو کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا وزرا یا کے مانا کیا ہے چھوڑ دینا تو تز ر کے مانا کیا ہوگے تم چھوڑ دیتے ہو کس کو الخراتا آخرت کو تو اب ہمارے وہ لوگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بل توجلاتا تم تو آجلا سے محبت کرتے ہو وہ تز رخراتا اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو ایسے ہی ہے نا ایسے ہی کرتے کیوں آصف کرتے ہیں نا یعنی جب ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ آتا ہے جس میں مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے یہاں سچ بولانا تو میری دنیا کا نقصان ہو جائے گا ٹھیک ہے جھوٹ بول کے دنیا کا فائدہ ہے لیکن جھوٹ بول کے آخرت کا نقصان ہے سچ بول کے دنیا کا نقصان ہے آخرت کا فائدہ ہے تو ہم کس کو چھوڑتے ہیں ایسے نا ہم جھوٹ بول دیتے ہیں سچ نہیں بولتے تو ہم پرائرٹی کس کو دیتے ہیں ہم دنیا کو پرائرٹی دیتے بل تو آ جاتا و تذر آخر لے جی یہ تھا آپ کا مثال سمپل تھا اب دو چار اگزامپل اور کرتے ہیں کوئی کوشچن ہے تو کریں پھر اس کے بعد پھر آپ سے ہی کوشچن ہوں گے آپ کے پاس جو حروف مادہ ہے نا وہ ہیں واؤ را اور سا جی باب ہے ہا رکے گا نہیں رکے گا چلا جائے گا کھا کون سا باب ہے اچھا میرے شاید کہ ہم کھا نہ پڑھے نا سے خواہ رکے گا نا ٹھیک ہے ماضی پورا بنایا کر میں نے کہا ہے اوریجنل پہلا سٹیپ جب تک اوریجنل نہیں بنائیں گے اس سے بغیر چینجز نہیں کر سکتے آپ ہاں جی وارسا ہاں ہے ہا ہا وارسا یو رسو ٹھیک اسی میں تبدیلی آنی ہے کیا آنی ہے واؤ نکل جانا ہے اور کیا بچے گا یسو ی سے گردان ہو جائے گی کر دے ورثا یریسو کے من ہوتے ہیں وارس ہونا ठीक है हजरिया ने क्या दुआ की थी अल्लाह तला से <laughs> वो वारिस होगा मेरा यारिसुनी यारिस यारिसु मिन आलियाकूब और आलियाकूब का वारिस होगा ठीक है ना जी नरिसु कौन सा सीख है چود ترجمہ کیا کریں گے ہم چودہ ہم ہم وارث ہوں گے نارس الردا زمین کے ون علیحا اور من جو علیہا اس پر ہے ٹھیک صحیح ہے نا ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارے بات کس کے پاس جائے گا ہماری اولاد کے پاس ایسے ہی ہے نا ان کے بننے کے بعد ان کی اولاد کے پاس ان کے بننے کے بعد ان کی اولاد کے پاس آخر کس کے پاس جائے گا کیا بتائے گی تو اتنا مال اتنا سونا اتنا سب کچھ جو ہے کہاں جائے گا تو کون وارث ہے اللہ ہی ہے نا اللہ وارث ہے نا تو نارس ومن علیحا ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے جملہ فیلیا آصف جملہ فیلیا اس میں ہمیں کنورٹ کر سکتے ہیں کریں کس کو اٹھائیں گے نہنو نہنو نکالیں گے باہر اور نریسوں سے پہلے لگا دیں گے جملہ عیسوی بن کے زور پیدا ہو گیا اب یہ جو جملہ عیسویہ اس کے شروع میں انہ داخل کر سکتا ہوں انہ داخل کر دوں گا تو انہ پلس نہنو کیا بن جائے گا ان یا انا زور آ گیا آپ کو یاد ہے میں نے ایک مرتبہ آپ کو جملہ عیسویہ میں جب زور پیدا کرنے کے طریقے بتائے تھے اس وقت میں نے کہا تھا کہ ہم نے کہا تھا جی زئی سالح زید نیک ہے اور پوچھا تھا اس میں زور ہے آپ نے کہا تھا کوئی نہیں ہے تو پھر ہم نے کہا تھا جی کریں تو انا لگایا تھا ایسے ہی ہے نا یہ بن گیا تھا انا زیدن سالہن ڈبل زور کیسے بنایا تھا لام لگا دیا تھا لال میں نے کہا تھا اس میں ہی کا مفہوم پیدا کریں یاد ہے تو کیا طریقہ تھا کہ انا کے اسم اور انا کی خبر کے درمیان میں ایک زمیر لائیں مرفو جو مفتزا کے مطابق ہو کہا تھا نا وہ ہوا ہے انا زیدن دن ہو یہ طریقہ بتایا تھا نا اچھا اب یہ جو ہے انا کا اسم اور انا کی خبر اس کے درمیان ضمیر کون سی آئے گی نہو کی تو یہ کیا بن جائے گا انا نہو نارسو یہی بن گیا نا انا کا تجمہ کیا ہے بے شک ہم نہو کا تجمہ کیا ہے؟ ہم نارسو کا کیا مطلب ہے ہم وارس ہوں گے جملہ بنایا جس میں تین مرتبہ ہم لا سکیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے سوئ مریم میں یہ کہ شاعر ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو تین مرتبہ ہم آیا لیکن آپ دیکھیں کلام میں بالکل بھی عجیب چیز آپ کو نہیں لگی جب کہ آپ اردو لے آئے انگریزی لے آئے تین مرتبہ آپ ہم ہم ہم, ہم، وی وی وی کرے تو کلام عجیب سا ہو جاتا ہے لیکن عربی کی بیوٹی ہے کہ تین مرتبہ ہم آ رہا ہے اور تینوں مرتبہ ہم جو ہے وہ الگ انداز سے آ رہا ہے ایسے اسی طرح قرآن مجید کی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی بات کی ہے نا کہ نحنو نزلنا الذکرہ دیگر? وہاں بھی یہ اسلوب ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الزِّكْرَ تو یہ پھر ظاہر بات ہے عرب جب سنتا تھا اس کا یہ, یقین اس کا ایمان بڑھتا تھا ہم ترجمہ پڑھ لیں گے زرزادہ کیا لکھا ہوگا ترجمہ بے شک ہم وارث ہوں گے پس پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں لیکن جب تک آپ جامل نہیں پڑھیں گے اس کی دیفز میں آپ نہیں جا سکیں گے واؤ لام دال روٹ لیٹرز ہے حسن صحیح باب ہے واد بازی مظاہرے بنائے ذرا ولادا شابش یو لی ولادا کا پیسے ویسے کیا بنے گا وہ لدا اور یو لی کا اب مجھے بتائیے ولادا میں تبدیلی آئے گی کوئی نہیں آئے گی نا ولیدا میں کوئی تبدیلی آئے گی یولدو میں کوئی تبدیلی آئے گی یولدو میں آئے گی کیا آئے گی واؤ نکل جائے گا اور کیا بچے گا یلدو ایسے نا یلدو سے کردار کر لیں گے یلدو یلدانی دانی یدونا یو اب یہ یلدو ہے اور یہ ہے یو لدو ان سے پہلے لم لگائے ساکن کہاں ہو جائیں گے کیا ہو جاتے ہیں لم لگنے سے مزوم ٹھیک ہے تو یلدو مزوم ہو کر کیا بن جائے گا لم یلت اور یو لدو ہو کیا بن جائے گا تو لم ہے نا کنفرم ہو گیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مزار مجھول میں تبدیلی نہیں آئے گی یہ اگزامپل جو ہے کنفرم کر رہی ہے ہمارے رول کو جو بھی آپ رول پڑھے نا قرآن مجید سے کوئی آیت اس کا لفظ اسے پروو کر دے اس کا مطلب ہے کہ پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو لم یا لتم یو لو نون روٹ لیٹر آپ کے پاس آئے روکیں گے نہیں روکیں گے نا بھیج دیا آپ نے پھر آگے نہیں پھر بھیج دیں گے یار تمہیں کال سے جاؤ پھر آگے ٹھیک ہے اب سفارش لے کے آئے اب آپ کہیں گے اچھا ہو یار ٹھیک ہاں یہ بتاتے ہیں کہ ہم مثال یائی کو ایڈمٹ نہیں کرتے لیکن جو کہ سفارش ہے تو اس لیے آپ کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں چلو دیکھ لیتے یار باپ بتاؤ انہوں نے کہا جی افعال انہوں نے اس کو اٹھایا اور کہا جاؤ مجرد ہوتے تو چلو رکھ لیتے ہیں کہ کوئی کیس ہے مجرد دی? تو افال پاوے بھیج دیا پھر کچھ دیر بعد آ گیا کہ نہیں تمہیں سیٹ نہیں ہو رہی صحیح. اب تکڑی سفارش لے کے آیا ہو اب آپ نے پوری ٹیم بلا لی بورڈ بیٹھ گیا اور اس کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرنی ہے پوچھا مسئلہ کیا ہے ماضی مظاہرے بنائیں جی افعال میں کیا بنے گا اکنا یار صحیح تو بنایا کریں لفظ تو صحیح بولا کریں یوف علو کے وزن پہ لائیں یو کنو اکنا یو کنو یہی بنے گا نا کہا مسئلہ کیا یہ جو یو ہے نا یہاں مسئلہ ہے کہ یو ہی کی نو نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا بورڈ بیٹھا کہا اچھا یار کیا ہے نا اس کو واؤ میں چینج کر دیتے کہا جی آئی کا نا یو کی نو رام آ گیا یو کی نو یو کی نانی یو کی نو تو کی نانی یو کنہ تو کی نانی تو نونا تو کی نینا تو کی نانی تو کنہ او کنو نو کنو ٹھیک ہے تو یو کنو اب دیکھیں آپ کے سامنے قرآن مجید میں لکھا ہوا آتا ہے بل آخراتی ہم یو کنون بل آخراتی ہوم یو آپ نے قرآن تو پڑھا لکھا ہوا تھا جی یو کی نونا اب دیکھیں آپ نے اپنا ٹیسٹ کیا فروخت اونا ہٹایا ہٹائی تو آپ کو روٹ لیٹر ہے واو کاف اور نون مجھے بتائیں اس کے روٹ لیٹرز واو کاف نون ہے نہیں ہے نا ڈکشری کھول کے آپ بند بھی کر دیں گے آپ کو واو کاف نون اس کے رو لیٹرز نہیں ملیں گے صحیح اس کے روڈ لیٹرز حل میں کیا ہے یا کاف نون فالو کر گئے نا اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو کسی لفظ میں واو یا یا نظر آ جائے نا تو فیصلہ نہیں کرنا ہوتا فوراً جی وا واو رو لیٹر ہے یا یا رو لیٹر ہے ہو سکتا ہے وہ واو یا سے بدلی ہوئی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یا واو سے بدلی ہوئی ہو تو یو کی نونا اس کے معنی ہوتے ہیں یقین کرنا اکنا یو کنو اس کے ساتھ پریپوزیشن آتی ہے باقی اس کے ساتھ باقی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے جس طرح آمنا یومینو کے ساتھ ہوتی ہے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر ہم اردو میں پر کی پریپوزیشن یوز کر رہے ہیں عربی میں کہا جائے گا یو کی نونا بل اب ترجمہ آپ اگر با کا وہی کے ساتھ کریں گے تو گڑبڑ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پریپوزیشن ہے با کی کہ وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر یہ جملہ پھیلیا جملہ پھیلیا نا اس میں ہمیں کنورٹ کرو حسن اسے شابش اس کے اندر جو فائل ہے ہم اسے نکالیں گے باہر ہم یو کی آخر آتی زور پیدا ہو گیا زور پیدا ہو گیا نا اب یہ بال آخراتی اس کو یہاں سے اٹھائیں اور شروع میں رکھ دیں اس کو شروع میں کیوں رکھا اس پہ زور دینے کے لیے اس لیے اللہ تعالی نے متقین کی جو یہ والے صفت ذکر کیا نا وہ اس انداز میں کی ہے کہ وہ بل آخراتی ہوں یو جو ہم یوں کرنے کی شکش کریں گے اور آخرت پر تو وہ پکا یقین رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا جس طرح میں کہہ رہے ہیں نا آخرت پر پہلے لے کے آ رہے ہیں اس عربی میں پہلے لے آئے تو اس سے زور پیدا ہو گیا اب یہ ساری چیزیں جب تک آپ گرامر نہیں پڑھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک لیں جی یہ تھا آپ کا مثال اور موت الفا صحیح تبدیلیاں کہاں ہوئیں وہ آپ نے دیکھ لیا کوئی ریئر کیس ہو جاتا ہے اس کے علاوہ وہ ہم نے ای کا نا میں دیکھ لیا لے جی ہمارا موت ال جسے ہم نے پیار سے مثال کہا مثال کی دو اقسام کی مثال واوی مثال یائی پورا ہو گیا ان شاء اللہ تعالی اگلے لیکچر میں موتلآ اس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبارک اللہ ہوں اور بھی ہمدیکہ اشد اللہ اللہ الا انطا استفر